بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اذا وقعت الواقعت لیس لوقعتها کاذبہ جب واقع ہونے بالی قیامت واقع ہو جائے گی اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے خافذت الرافعہ وہ قیامت کسی کو نیچا کر دینے والی کسی کو اونچا کر دینے والی ہے جب زمین کپ کپا کر شدید لرزنے لگے گی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے فکانت وَكُنتُم پھر وہ قبار بن کر منتشر ہو جائیں گے اور تم لوگ تین قسموں میں بٹ جاؤ گے فَأصحاب ما أصحاب سو ایک دائیں جانے والے دائیں جانے والوں کا کیا کہنا مشمتیشمت اور دوسرے بائیں جانب والے کیا ہی برے حال میں ہوں گے بائیں جانب والے والسابقون السابقون کون سیب کون الا کروں اور تیسرے سبقت لے جانے والے یہ پیش قدمی کرنے والے ہیں یہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے نعمتوں کے باغات میں رہیں گے